الحمد للہ ربل من اصلا تو بسم اللہ الرحمن لمبے ان اللہ لا یگ فروئی کبھی فرو ماد نظال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 اشہد اللہ, اللہ دہ لا شریک الشہد ان محمد ان ابدہ رسولو لا شریک ال کسی کو لا شریک نہیں کہہ سکتے جس طرح ایک جماعت کے علما بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بلکہ ایک تقریر میں تو میں بیٹھا تھا اس نے کہا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 ایک ولی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا فتاش> پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بو علی کا کیا حال ہے بو بوئل بو علی نہیں ہو وہ کون سا نہیں یار بو علی سینا سب سائنسدان بو الی سینا ہے نا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 مکھن کو آگ, آگ پر رکھو مکھن نہیں رہے گا ارے بارود کو آگ پر رکھو آگ لگ جائے گی اس طرح جب ہم لڑکے لڑکیاں اکٹھے ملتے ہم کیسے بچ سکتے ہیں یہ اس لڑکی کا بیان ہے جو اس نے جنگ اخبار کو دیا ہے بھائی حضرت آدم علیہ السلام نبی کے بیٹے تھے نہیں تھے نبی کا بیٹا ہے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 خدا رسول کے حکم کو منا ماننے کے لیے یہ ایک امریکی سادے شہر جو نعت خانیام ہو گئی ہے جو نعت پڑتا ہے سارے دین سے چھٹی تو یہودی یہودی جو ہیں نصارا جو ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں جو یہودی ہیں یہ طبیعت بدلنا چاہتے ہیں تین بھائی تھے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 مگر ایمان سے کہو ایک بندہ سڑک پر ننگا کھڑا ہے اور دوسرا بندہ تھوڑا سا کپڑا یہاں سے ہٹا رہا ہے اوپر کو وہی ننگا لڑ رہا ہے اسے کہ تو یار ننگا ہو رہا ہے ارے اسے بولا کتا کا ہوگے یا بندہ کا ہوگے بھی خود ننگا ہے تو تو اعتراض نہیں کر سکتا ارے تو توڑ تو کا اختیار اعتراض کرتا ہے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 دوسرا ہوتا ہے عین ال تیسرا ہوتا ہے حق الیقین ارے علم ال جو ہے اس پر بحث ہے این القین پر بحث نہیں ہے اسے ایک سکول والے مشاہدہ اور تجربہ میں مشاہدے پر بات کر رہا ہوں علم ال تم نے پڑھا کہ بجلی کو جو ہاتھ لگائے گا مر جائے گا یہ علم ال ہے اس پر کچھ بحث ہے عین ال کیا ہے تمہارے سامنے کسی نے بجلی کو ہاتھ لگایا مر گیا تمہیں عین القین حاصل ہو گیا اور حق ال یقین جو ہاتھ لگایا مر گیا اسے حق القین آ سکا اس لیے عارف جب پہنچتا ہے نا کانا کہ خبر شد خبر اس بعد نہیں آمد جب اس کی خبر جاتی ہے پھر اس کی خبر پیچھے نہیں آتی وہ حق القین کو پہنچ جاتا ہے پیچھے نہیں بتا سکتا کچھ تو ایمان سے کہو دس بندے ایجنسی والے بھی بیٹھے ہوں گے ہمیں پتا ہے آتے ہیں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 اے دین کے دشمن ارے خدا کی قسم جاسوسی حرام ہے کفرا ہے بجر ہے جانمی ہے مسلمانوں کے جاسوس ہوتے تھے کافروں میں اور کافروں کے جاسوس ہوتے تھے مسلمانوں میں ارے مسلمانوں میں مسلمانوں کی جاسوسی کرنا یہ چغل ہو رہی ہے کوئی جاسوسی نہیں ہے یہ یہودیوں کی اتباع ہے اور چغل خور حدیث پاک ہے بہشت میں نہیں جائے گا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 اصل میں داشت ہے اور جس کے ہاتھ آئے اسے دہشت گرد بنا دیتی ہے اس لیے ہم اپنے جو دوست ہیں انہیں چاقو رکھنے کا بھی حکم نہیں دیتے اجازت نہیں دیتے ہم یہی کرتے ہیں کہ اسلح مت رکھو مظلوم بن جاؤ ظالم مت بنو یہ ہماری پرامن من جماعت ہے تو خدا کی قسم ہماری ہیں ہم نے آج تک نہ خود چاقو رکھا اور نہ کسی دوست کو چاقو رکھنے کی اجازت دی ہے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 جن کے پاس میزائل آئٹم رکھے ہیں وہ بڑے دہشت گرد نہیں پچاسی فیصد ایاشیاں کر رہے ہیں بوٹ پالس مندہ آیا اور تئی حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس اس لیے جو مومن بادشاہ ہوتا ہے اسے تائد ربانی حاصل ہوتی ہے اور جو بئیمان ہوتا ہے اسے تائد شیطانی حاصل ہوتی ہے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 کوئی بھوکھا نہیں ہوئے کہ بادشاہ سلامت اس لیے یہ بھوکھا تھا اسے اس ساری دنیا بھوکی نظرتی تھی ایسے مثالیاں یا دوں جو مومن بادشاہ کیسے ہوتے تھے قوم کے لیے رحمت ہوتے تھے یہ فراؤنڈ والم ہیں وحشی ہیں قوم کے لیے خون چوس رہے ہیں تو آپ نے فرمایا جو کام کرنے والے ہیں وہ اچھا کھائیں امبالنے کا ٹیکس لاؤ آپ نے فرمایا جو کام کرتے ہیں وہ اچھا کھائیں جو تم نکمے ہو ذرا کم کھاؤ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 تین بیٹیاں لکھا دی وظیفے کے لیے اب تیسرے بیٹے کا نام لینے لگی تو وہی امیر الموبن ان چھڑکا کرنے والا سبحان اللہ ارے وہ فرماتے ہیں مائی نے جھوٹ بولا تیسرا بیٹا نہیں ہے آپ کو کس طرح پتہ لگا فرمایا میری قلم رک گئی ہے میری کلم ہی نہیں لکھتی یہ تعید ربانی والے ہیں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 اسی طرح بعض اس نے کہا چاہ اتارتے اس نے ہاتھ اٹھایا عورت کہتی ہے یا اورنگزیب مر گیا ہے یا اورنگزیب بےمان ہو گیا ہے اگر اورنگزیب ایمان میں بھی آئے زندہ بھی ہے جس ملک کا بادشاہ ایمان میں ہو اور زندہ ہو وہ کسی عزت اتارنے نہیں دیتا اس نے کہا چاہ تو نہیں مانتی اس نے ایسے ہاتھ بنایا اورنگزیب نے آواز دی اب دیکھا دوڑا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 اس نے کہا ہاں پاں میری مسواک گم ہو گئی ہے پانچ وقت نماز مہم نے بغیر مسواک کے پڑھی ہے اس نے کہا جا اسک کر عوام تیری خوش ہو لحال ہو جائے گی تو نے سنت چھوڑ دی ارے اندازہ لگاؤ بحیثیت مسلمان ہونے کے دماغ ہونے کے جو مسواک چھوڑے عوام پریشان ہو جائے سنت چھوڑے جو نہ فرض پڑھے نہ واجبات ہوں نہ سنن مق کیا زنا چوری شادر رشوت سارا دن حرام کھائے ان کی عوام بھی کر بھی آرام سے رہ سکتی ہے ایمان سے کہو اناس ولادین ملو کے ہیں مولوی کو صحیح کرو بھیڑ کو بھیڑیے کو کچھ نہ کہو میں تقریب کر رہا تھا ماسٹر بولا جی آپ کہتے ہیں ہم در اندر کہیں عورتیں میں نے کہا یار تیرے لیے تو بہت ہے کیوں کہتا ہے میں نے کہا تو بھیڑیا ہے ارے بھیڑیوں نے جنگل میں جلوس نکالا آج بھی انہیں بکریاں بند کر دی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 دیکھو با ہم تو مولوی پر پڑتے ہیں مولوی خراب ہے مولوی سولہ دینے ملو ملوک ہم کہا گیا انا سولہ دینے مولوی نہیں کہا گیا اور وہ امامت سگرا ہے چھوٹی امامت پیر امامت وسطہ ہے اور بادشاہ جو ہے وہ امامت کبرا ہے مولوی پانچ سو بندے کا پیر لاکھ کا اور بادشاہ کروڑوں کا امام ہوتا ہے وہ بڑی امامت ہے بات کیا کر رہا تھا ہاں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 اب پہلے دانے والے پاس گیا اس نے کہا یار میں نے بھی بے وقوفی کیا ہے روپیہ آیا تھا جے میں دن گزر جاتا وہ بھی چل پڑا تینوں چل پڑے اس کے حال میں آئے عورت آئی عورت نے کہا میاں جی وہ تو میرا روپیہ اس نے کہا نہیں میاں جی میں قسم کھاتی ہوں میرا روپیہ ہے میں تو کل بھول گئی تھی اب مجھے پتہ لگا ابھی وہ بات کر رہی ہے تو دانے والا آ ایک اس نے کہا نہیں نہیں میاں جی اس کا نہیں میں قسم کھاتا ہوں میرا ہے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 اب ان کو یہ کہا گیا ہے میں سوال کی شورا کا روزہ رکھنا چاہیے نیوز عالم کا جواب بڑا مختصر تھا لیکن میں اتنا ہی لکھا اصول میں چوتھی چیز میں دسویں محرم کے روزے کے بارے میں لکھا ہے کہ نہیں رکھنا چاہیے صاحب رام سو وغیرہ پر لکھا ہے ابد اللہ بینا نقل کیا کہ ہمیں ہمارے غم پر پڑدہ ڈالنے کے لیے روزہ رکھا گیا ہے امام صاحب نے کہا آپ مسلمان ہیں نہ روزہ رکھ دے کوئی کباہت ہے نہ نہ رکھے تو کوئی بڑا جرم نہیں ہے بات سنو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 चौती तू लंग बार आ, आरका लहा सट बाजार अपना सिंगार आ आ चकलियार आब तू वार आ, आ माफ्यू गैरतार आ, आ गोल्ड मैडल एड डिग मर्द सर सर कबाब हो शाह दिन औत खराब होशाहूल होशाह मैकअप लाजवाब होशाह मर्द किते अजाब होशा चमकी अपना शबाब होशा फैशा औरत है निशानी फैशनी बुरका नुकाब होशा काफिर कू कुरान सुनावे असर क्या थी अंजे शहर वेच नशीशे ना तू वेच ममीरा पत्थर सारे मुल पैजा हदन बेमुल थी गे हीरा कूट दे ही का, का ते दे, दे, शरीफ ही सोना ढेर नहीं होंगे سوے چیٹے سڑی چا پی گئے گڑمبے میٹے اخیچا پی گئے ادھی نگے دور آ گئے چمڑے سو رنگی چا پی گئے سی جہنم مولوی کو سڈن مولاں کنری کو ملکائے ترنم اشتہار بارے وا چٹکلے بے ادبی اشتہار چھپا چھپا کے کنجن لا دے تلے ڈائے گئے ओ पुत्रण सारे अंधी दे इश्तेह चल कंधी दे पोत्रण सारे चूढ़ी दे टीवी रखन टेबल दे चाह सचन कूढ़ी दे पुत्र सारे चूढ़ी दे टीवी रखियन मेज देन का कूड़े दे खोल तो सुन मेडा बंद बेगैरथ ना बण गैरथ मंद रोवन दाली कट ना ड रब द ना ना सटवेट गंध इमान चा दीते नौकरी वेच, माल वेच, दी दी चा दीत छोकरी वेच, कैया का डब्बा टीवी मेल दो अलाहना नदी की टोकरी सच आखो त लगन मिर्चा कद्ढी आगन पिस्तौल खिचा दीप भेण की खट्टी जडे खनर जरा नक्शा पेश कित چمڑے دا کار خان چمڑے دی میل تھک پونڈا گہن گہن بل دولت امبار ہی رات چیل جی بہن کو سمجھی بیل زمیر سو والا کن والا دل پتر ابا ہے کنگری ہے سیل بےغیر امار کندھی چکو لکارے چل مخار آل کوئی لگدہ نچھا پیش پیا کر چاون چھوٹ ہندی سارا کھوٹ وانا تھی سا پوری تروٹ جیڑا منگے تا تو ووٹ موہر لانے दिल्लो इथो निकलो कोई नवा मोल गोलू कैद सांगे कौम बंद सारे अंधे नंगेगे धर अंधे कबाला थी गे मुहाफे सूआ शकर खजे दग दा। हे सारा कंजे दार न घिन्नो लंजें दयाल करो लोफर मर तू ही रंजे द ہن ہاتے سنجے دہار توشت ونجے دلی ترگ اجیں دکھن دے دار تالجے دلیس تلے ترنجے دران پوڑی د آدال کرا ہے پاکستانی جنجے دنریز کی عزت خوب کر سیال نی اپنے عزت دین توتا پوتا ہر دفتر چیٹھی کوتا गरीब द लुटान की कडी बैठे चोटा बदमाश अयाश बेठे पीती बैठे घोटा हूं देवो मुंह सट गिने हूं अंग्रेजी वट गिनि बोश जोरत वाले लट गिन इजत रीत द डालर वट गि मार सुथड़े कूद डट गि खीरत पिशाब सट गिन चकले दरमट कट गिद काफिर कू सर आदे बे कुर्सी बोतल फट गिनि मुसलमान के वजे दफ्तर पटगी सारे सकूली नहारे घटीत सारी अमीर सच आखण सटी तेजन कौम सा हर पास मरेंगे कुते सिलई का कम कर नहर रखेन पट्टी पट्टी किथ रखे जरे आप बैठन पट्टी सादा ओ खैर खा आदम खावे खावे चटी अफसर सादा जूठा हे लोहफा लोम्ब तूटा हर वेले हथ ठूठा छल पाल पट्टी चूठा हूं मोगे साडा सूटा ईद हेडे सुनूठा का आदन चमन पसंद ऐ बोश मुशरक आदन अमन पसंद ऐ नहर छोड़ो भेडे महाले करे कत्ल हर जादे डॉ रहे अस्पताल जनरल मुशरिफ जी ने किदत हासिल की आन शहादत समझी बैठे ऐन इबादत आल जेल भिजावा सूर जहां करेदत अमरीका को माय तरार डिंग قاتل بڑا ہشیار ڈیم بکری کو گاہ کم اجا بے بکرین دے نال پیار کرے ہی دوڑ داہر ڈیم قاتل کو میں ڈیندا مظہار ڈیم ایڈو پولیو تتر ڈیںد اڈو ڈیںدا بمبار ڈیم لیڈر ساڈے دلے سر پانی تار ڈیم عزت ڈے تر دشی کا اظہار ڈتیم हिट के झूठा मुसलमान चक्कर दीते चा शैतान चेता इंद्र थेगरदान छोड़ डिता है दीन ईमान फिल्म को आद ईद द तोहफा कंगी दा नानूर जहान सुन शहर में दे या मौजानी जे दल देखणी पे या फौज ईद द चंद्र हो तू भज द दे देख दे, जे सुअर देखनी दे दे जज को देख کو ماریا نہ کر تکر موفت نہ نا نا مولی نال ہے پکر بے غیر بھیڑ کو گولی سوار کو ہکل نہ لکڑ نہ داخل ماہ میں تر سو دین ایمان دو خالی سارے شو ہیں، قانون حساب قوم کی تے کلما ہیں اے ذرا سکول دے بارے چاند اشار لکھے انگریز اگریز اتہ آئے جس طریقے نال آئے آیا تجارت کراچی قانون تہذیب تعلیم کو لکا کے آئے جہ مکر چکر نالوں پیش تے ہوں سڈے اتنے وہ سارا گزرتا تو پہ لیکن اصا اخی نیا میں اکی خولنے موہ میں ایماندار غیرت مند خطاب کرانا پیا باقی تو مائ ہاتھ جوڑ جو دے معافی پروٹوکول کتاب انہیں لکھی ان دے دے سارا بنا نظم دا خاکا. प्रोटोकोल कुपारते माय हूं बा तरजम्मा तबसीर तर किता है कन खोल सुना है ना निसरा आज माय गुझे राज खुले ना सौ साल तू पर्दा प्याहे गिद्दा चाहे समझ मनाहे सच्ची गाल करे ना तो अखी खोल गिना है समझ मनाहे राज बी आमझ सकूल शिता अड्डा ना अपने बाल भिजाहे समझ मनाहे राज बियाहे कुल जुलम द द दम अबधाई हिंदी बुनियाद दिखा है समझ मना सुन के में दी है कसम तो आकू फवरन बाल कढ़ा है समझ मना रूहानी यरकान दैलाज दशाह बुणम्बा जान खवा समझ मना हथ बद दे मयाद करे ना कसम सटे ना ना नाराज थीवा हे समझ मना सची गाल मिर्चा हूं जन सुन साचकू लगदी भा समझ मना انگریز ن جڑا دیتا پردہ ای تاہ پول کھلیا ہے سمجھ ہے اے hey انگریز مکار مکال دہ مسلم نال ہے سمجھ ہے مناہ hey دبا نی میں کالا اکثور درون د چاہے سمجھ منہ اج تئی نشا نی کلیا جائیں سکول دی چاہے ویکگی گی بین دماہے سمجھ ہے सब नशे दड्डा नशा लगदा पी डी जाहे ए डा है समझ मना है ए सबकू ढा ते चर बैठे ए लगदा पलवान वडा है समझ मना है मुसलमानी नी बच्चा गया सबको खा देत गया है, है समझ मना है इते हा मन वैर परदा गया सब कुछ तर का है क्या बच्चा है समझ मना धी प्य धीप्यू देना कल ही बावे इस्लाम द ए मनशाहे हुकुम दिता हे समझ मनाहे बेगैरत प्यू चा आखी नूचिन अंदा हथे नुचाहे गैरतवाहे समझ मनाहे बेगैर महगम्मास्टर कुवद बे दस्य कैत पड़ा हैिरी हर बरदाश्चवाहे समझ मनाहे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 अनपढ़ हा प्यू मशो कह ना ऊ मंजल दया है न पहुंचाहे सुझ मनाहे इज तलीम द असल देखो जय सकूल पढ़्या हैिया नम भर चाहे समझ मनाहे नमें दौर तरक्की कीती सदे भेण द मारे सीटी तरबियत देवे सकूल द पीटी एवी वाह जिगराहे समझ मनाहे तां दचावे, बनावे, सजाए, बनावे। भी भी आर चलावे भेण दंगी फिल्म बणावे देख पिया हर कोई आवे देंदा ईलान करा है समझ मना है दुनिया दे वल निखती शहर दी आ ग तुला है समझ मना है राज भी आ रिजल्ट सकूल दब पेश किते, सब नक्शा पेश किता है, जो को समझ मजा है दर्दे का मैं हाल सुना ना गौरत नाल सुना है समझ मना है राज बियाे हे हिक बंद करोर रुपए दा ना मंदे समझ मजा है सोच करा है राज बियाे